آواز آ رہی ہے پلیز جی ہفتے کے دنوں میں ویسے تو جمعے کا دن افضل ہے لیکن روزے کے لحاظ سے جو پیرشی کا دن ہے یہ افضل ہے کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیرشریف کو روزہ رکھا یا پھر ایان بھید کے رو گے جو ہے تیرویں چودہ پندرہ کا روگا اور اگر جمعہ کا رکھنا ہے تو ساتھ جمعہ رات کا ملا کر روزہ رکھا جائے تو یہ بھی بہتر ہے अंडर स्कोर टू भाई